بہان نے مثال کے ساتھ توحید کو سمجھایا اس کے بعد اللہ کی خلقت عسمان زمین یہ سب اللہ رب العالمین نے حق کے لیے پیدا کیا ہے اور اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے اس میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور ہر دائع کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو کما حق ہو پہنچائے اس کی دعوت دے اللہ کی وہی اس کی خدمت کرے اور یہ ایک ادب ہے ایک مومن کے لیے ایک معاہدے کے لیے آداب کی صورتوں میں سے اور میں وہاں جہل ایک تلاوت کیجئے جی جو وحی کی گئے ہے جو وہی کیا گیا ہے آپ کی طرف من الكتاب کتاب میں سے میں مصفلات اور قائم کیجئے نماز کو انصفلات تنہان الفرشاء والمنکر یقناً نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں اور منکر کے کاموں سے والا ذکر اللہ اعتبر اور یقناً واللہ کا بہت بڑا ذکر ہے واللہ جعلم ما تصنعون اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو ایک ادب اس میں یہ کہ دعوت دو کا دوسرا ادب یہ اقدائی فرضی نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا اہتمام وقت کی پابندی تکبیر الا کا اہتمام عقم سوالات اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ نماز کیسے ہو وہ نماز جو شریعت سے ثابت ہے کامل نماز اور یہ آیات اس بات کی طرف دلالت کر رہا کہ اگر کسی کی نماز اس کو برائی سے نہیں روکتی ہے اس کا مطلب یہ کہ اس شخص کی نماز میں فرق ہے وہ نماز خلاف سنت ہے اس کی رکو میں سجود میں اور دیگر حرکات سکنات اور اذکار میں فرق ہے اس لیے فرما کے نسلہ دتا الفاشا کر نماز کا تو یہ کام ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ انسان نماز بھی پڑھے اور گھر میں ٹی وی وی سیار اور دیگر غلازتیں موجود ہو اور وہ اس کا پیکر بھی ہو دل بھی ہو عاشق بھی ہو یہ نماز نہیں ہے نماز بھی پڑھے اس کے گھر کے افراد خواتین بے پردہ گھومے پھیرے یہ نہیں ہو سکتا ہے فہشہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں فحشہ وہ عمل ہوتا ہے جو انسانی فطرت کے بھی خلاف ہوتا ہے انسان بغیر کسی دلیل کی اس کو غلط سمجھتا ہے اور منکر وہ عمل ہے جس پر شریعت کے دلیل ہو شریعت نے اس کو غلط کہا ہو ذکر اللہ اکبر اور بہت بڑا ذکر ہے اللہ کا نماز ذکر اکبر ہے ایک معنی یہ دوسرا معنی اللہ کو یاد کرنا بہت بڑا عبادت ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز قائم کیا گیا ہے اب اگر ایک شخص نمازی بھی ہے اور اس کو اللہ یاد نہیں ہے کیا مطلب صرف وہ نماز میں یاد کرے گا نہیں جس طرح نماز میں اس کے انکھے محفوظ ہے کان محفوظ ہے ہاتھ محفوظ ہے قدم ہر شے وہ اللہ کی متی ہے فرمن بردار ہے تم نماز کے بعد بھی ایسا ہونا چاہیے اس لیے اس کا نماز وہ ذکر ہو گیا نا ہر وقت وہ اللہ کو یاد رکھے گا ذکر کا اصل معنی تو یہ ہے کہ اللہ کی یاداش بندے کو ہو ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں سوچ میں اللہ کا خوف حاوی ہو کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے اللہ میرے باتوں کو سنتا ہے پھر اللہ رب العالمین نے صنعت کا ذکر کیا اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو معمول کے کام مسلسل کام کرنے کے عمل کو صناح کہتے ہیں بار بار کرنے والا عمل گویا کہ وہ ایک انسان کے لیے صنعت بن چکا ہے مستقل اس کام کا فائل بنائے وہ سے وقول اور کہنا بل جی ایمان لیا ہم اس کے ساتھ لینا جو نازل کیا گیا ہماری طرف نازل کی گئی ہے تمہاری طرف وہ اللہ و الاحما اللہ واحد ان ایک ہے مسلم اور ہم اسی کے فرمن ہیں اس میں بھی ادب اعلی کتاب کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ مانا یہ گفتگو کے دوران ایسے انداز سے بات کرو کہ سننے والوں پر تمہاری گفتگو حاوی ہو اس میں بد اخلاقی نہ ہو اس میں شور شغب نہ ہو اس میں ایسے انداز یعنی گفتگو انداز یا گفتگو نہ ہو جس سے دلائل تو آپ کی مضبوط ہو لیکن سننے والوں پر اس کا برا اثر ہو بلکہ مخالف کو ایسے انداز میں چپ کرو اور چپ کرا دو تاکہ سامعین پر اس کا اثر ہو پھر کچھ سخت لہجے میں بات کرنے کی اجازت دی اللہ ظلم مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہے مانا ان میں سے جو ظالم ہیں بد اخلاق ہیں بدخو ہیں تو اگر ان کو آپ نے چھپ کرنے کے لیے کچھ لیجے میں سختی کر دی دلائل میں سختی کر دی تو گنجائش ہے پھر فرمایا بکو مننا پھر اپنا اظہار یہ کرو کہ ہم تو ایمان لے آئے اس ساتھ اس کے جو ہمارے تمہارے طورات انجیل قرآن حدیث سب پر ہمارا ایمان اور ہمارا تمہارا الہ ایک ہے لیکن تم لوگوں نے الہ کو چھوڑا اور ہم تو ونہنو لہو مسلمون اسی کی فرمن بردار ہیں ہم اس کی تابدار وَقَذَلِكَ انْزَلْنَا اِلَيْنَا اِلَيْكَ کتاب اسی طرح ناظر کیا ہم نے آپ کے طرف کتاب فَالَّذِينَ آتَنَا هُمُ الْكِتَابَ ہم وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتاب جو امینو نبی ہی مان لاتے ساتھ اس کے مانا وہ لوگ جو اس قرآن سے پہلے اہل کتاب ہے ان کو کتاب دی گئی ہے وہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ وہ اس قران کو مان لیتے ہیں و من ہؤلاء یؤمنون به اور بعض ان لوگوں میں سے مرنا مکے کے لوگوں میں سے کچھ اہل کتاب کچھ اہل شرک وما يجحد بآیاتنا الا الكافرون نہیں انکار کرتے ہمارے ایتوں کا ہم اگر کافر جہت کرنا کافروں کا کام ہے وہ نہیں مانتے جدی ہوتے انادی ہوتے تو ضد اور عناد کی وجہ سے وہ نہیں مانتے وما کن تلوم اب اس میں اشکال کا ان لوگوں کے اشکال کا دفیا یہ تو ویسے شبے کرنے والے لوگ ہیں ان میں تو شبہ ہی شبہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کریم کو تلاوت کرنے والے پڑھنے والے نہیں تھے اور آپ دائیں ہاتھ سے لکھنے کی قوت بھی نہیں رکھتے تھے نبوت سے پہلے نہ لکھ سکتے نہ پڑھ سکتے اگر آپ لکھنے پڑھنے والے ہوتے تو پھر ان باطل لوگوں کا شبہات کا تو خاتمہ ہی نہ ہوتا فرمایا من تم قبل کتاب نہیں تھے آپ پڑھتے ہوئے اس سے پہلے کتاب یعنی قرآن کریم نہ تو قرآن سے آپ پڑھنے والے تھے نہ اس سے پہلے کسی اور کتاب کے آپ پڑھے لکھے تھے بولا تو خط اور نہ آپ لکھنے والے تھے دائیں ہاتھ سے اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا فرمایا اس وقت یقینا شک میں پڑھے رہتے تھے باطل فرس لوگ کیونکہ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا اور وہ جانتے بھی ہیں کہ نہیں آتے مشرقین سب جانتے تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی نے پڑھایا ہے اس کو کسی نے سمجھایا ہے اور اس کو و اسویلا صبح اور شام کو پڑھا کر پیش کیا جاتا ہے پھر یہ لوگوں کو بطور دعوت پیش کرتے ہیں تو جب ایسے حالات میں ان کا شبہات ختم ہونے والے نہیں ہیں تو اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پھر ان کی شباہت کا کیا اندازہ ہوتا پھر تو ان کی شباہت ختم ہوتے ہی نہیں تو معلوم ہوا کہ قرآن سے پہلے ہمارا نبی اور قرآن کریم کے نزول کے بعد بھی ہمارا نبی وہ پڑھنے لکھنے والا نہیں تھا اللہ تعالی کا اس میں حکمت کہ لوگوں کے لیے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو شکوک شبہاد ان کے نہ ہو صلاح حدیبے کی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا تھا کہ علی جہاں ان لوگوں کا اعتراض ہے کہ یہ مٹاو یہ مجھے بتا دو میں خود اپنے ہاتھ سے مٹا دوں اور نبی علیہ السلام کو انہوں نے جملے بتائیں اس پر اعتراض ہے اس پر اعتراض ہے نبی علیہ السلام نے اس اگر پر قلم پیرا فرمایا بل ہو آیا تم بیناتن فی صدور اللذین اوت العلم بلکہ یہ تو واضح آیتیں ہیں ان لوگوں کے سنوں میں جن کو علم دیا گیا ہے عمش ہو جو بھی آیات نام نئی انکار کرتے ہمارے عتوں کے ساتھ اللہ ظالم لوگ فرما یہ جو قرآن ہے یہ تو آیات بینات ہے اس میں تو دین واضح طور پر اللہ نے بیان کیا ہے اور یہ علم والوں کے سنوں میں ہے علم والوں کے سنوں میں لے کے قرآن کریم کو اللہ تعالی نے حفاظت کا ذریعہ یہ بنایا کہ صحابہ نے سنوں میں یاد کیا لکھنے کا کام انتہائی کم نمک کے برابر 99% صرف یاد چند صحابہ نے قرآن کو لکھا باقی سب نے زبانی یاد کیا جس نے بھی یاد کرنا تھا وکالو کہنے لگے وہ لولا انجلا ہی آیا تم کیوں نازل نہیں ہوتی ہے نہیں اتاری گئی ہے اس کے اوپر نشانی اس کے کے رب جانب سے علامات معلآ فرما دیجیے ان نمل آیا تو اللہ واللہ کے پاس ہے انا مبین. میں تو کلا ڈرانے والا ہوں پیچھے عنوانات میں ہم پر چکے ہیں ہر نبی سے مطالبہ موجزہ لے کر کیسے لائیں جیسا ہم مانگتے یہاں پر بھی ان کا مطلب کیا تھا ہمارے مطلوب معجزہ جیسا ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البری اسرائیل میں اور دوسرے مقامات میں. اللہ فرماتے ہیں علم جت فہم ان نازل علی کل کتاب کیا کافی نہیں ہے ان کے لیے یقینا نازل کیا ہم نے اپ کے اوپر کتاب یتلا علیہم تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے وہ کتاب ان پر ان فی ذلک الرحمہ یقیناً اس میں رحمت ہے وزکرا اور نسیات یؤمنون اس قوم کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں فرمایا قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی موجودہ چاہیے ان کو عظیم معجزہ ہے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے ایک آیات کا یہ معجزہ نہیں ہے ایسے شخص پر اس کا نزول جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتے معجزہ نہیں ہے اور ان کی ہر وہ بات بیان کر رہا ہے جو ان کے بڑوں کے دور میں گزرا ہے ان کے نسلوں میں گزرا ہے یہود نصارہ کے تاریخ پڑھ کر ان کو سناتے کیا یہ موجزہ نہیں ہے سورت آراب کے آخر میں بھی عنوان ہم نے پڑھ لیے تھا لَوْلَجْتَ بَيْتَحَا کیوں آپ وہ موجزہ لے کر نہیں آتے جو ہم مطالبہ کرتے ہیں اللہ نے کہا کہ یہ قرآن موجزہ ہے نا وَإِذَا قُرَى الْقُرْآنَ فَسْتَمِعُوْ لَهُ عَنْسِتُو اس کو۔ سنو سمجھو اس سے بڑھ کر کیا معجزہ ہے ایمان تمہارا آ جائے گا اصلاح ہو جائے گی پھر اللہ تعالی نے یہاں قرآن کریم کو رحمت ذکر یہ قرآن رحمت ہے یہ نصیحت ہے لیکن کن کے لیے ہے یو جیسے ہم نے بقرہ کے شروع میں پڑھ لیا تھا حدل متقین کو فائدہ دیتے ایمان والوں کے لیے رحمت اور ذکر ہے قل کفا بالله شهيدا قل کفا بالله بيني وبينكم شهيدا یہ لوگ نہیں مانیں گے نہ ماننے کی صورت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں فرما دیجئے کافی ہے اللہ تعالی میرے تمہارے درمیان گواہ یعلم وہ جانتا ہے ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہیں والذین امنو بولو جنہوں نے ایمان لایا بالباطل کے ساتھ وکفروا بالله کفر کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ اورا کہ ہم یہ لوگ نقصان پانے والے ہیں فرمایا اللہ کی شہادت تمہارے اور میرے درمیان کافی ہے وہ جانتا ہے آسمانوں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے کون جھوٹ بولتا ہے کون سچ کون نبی کے دشمن ہے کون ساتھی کون انادی ہیں اور کون دل میں شکوک شبہات رکھتے ہیں بغیر اینات کے فرمائے یہ لوگ باطل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں والذین آمنوا بالباطل باطل کے ساتھ ایمان لانا مابودہ نے باطلا بنائے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حق ذات کو اور اس کے وحی کو چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان یہی یہ اٹھائیں گے ان کا مقدر ہے پھر نقصان اٹھانا کیونکہ اس کے بغیر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے وہی پر ان کے لیے تو نجات ہے کامیابی ہے جب آپ ان کو یہ دعوت پیش کریں گے اور یہ ضد کریں گے تو ان کے آگے سے جواب ہوگا کہ اچھا لے عذاب حجاب لے ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا نا عذاب لے ہم نہیں مانتے آپ کا کہنا یہ نہیں مانو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا عذاب لے آؤ جرو جلون کا کبھی جلتی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب و لولا اگر نہ ہوتا جنم مسمہ وقت مقرر لجاب وہ ضرور آتا ان کے پاس وقت ضرور آئے گا عذاب ان کے پاس اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے وقت مقرر ہے اس سے پہلے عذاب نہیں آتا وقت مقرر نہ ہوتا تو جیسے یہ مانگتے ہم بیچ دیتے لیکن اس میں اللہ کے مسئلہ نہیں عجلت میں مسلاحت نہیں مسلاحات اس میں ہے کہ اللہ نے اس کے لیے وقت مقرر کیا ہے کہ ہر ایک امت کو ڈیل دیا جائے نبی ان کو سمجھائے ان کے اہل شعور لوگ وہ بات کو سمجھے نہ ماننے والے کھل کر میدان میں آ ان کے تمام شکوک شبہات ختم ہو تاکہ پھر وہ بعد میں اللہ کے پکڑ میں آنے کے بعد وہ اپنے عذروں کا اظہار نہ کرے تاکہ ان کے تمام عذر ختم یس طلوع آزاب جلتی طلب کرتے آپ سے عذاب ہو جلتی مانگتے ہیں کہ عذاب لے وَإنَّ جانم گرنے والی ہے گیر لگ ایک عذاب تو دنیا کا جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو زلیل کیا جاتا ہے اور دوسرا عذاب پھر ابدن جانم کا یومشاب جس دن دام لے گی ان کو عذاب من فوق ان کے اوپر سے وہ اور ان کے پاؤں کے نیچے سے وہ یقولا گنگم تا ملون فرمائے گا وہ اللہ تعالیٰ چکھ لو مزہ جو تم عمل کرتے تھے اب چکھ لو یہ اس کا انتظار کرتے ہیں ان کو عذاب کا انتظار ہے اوپر نیچے سے ان کو عذاب دیا جائے گا صورت زمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے وَمِنْ کے ہمگواش اوپر سے بھی آگ کی بستر نیچے سے بھی آگ کی بستر اور حدیث میں آتا ہے مرنے کے بعد ایک مشرک کافر پھر منافق کے لی من النار اس میں جانم کے بستر اس کی قبر میں بے چار من النار تو برزخ میں بھی عذاب قبر میں اس کے لیے عذاب اور قیامت کے دن فیصلے کے بعد بھی ان کے لیے کو ڈامپ لے گی اوپر سے نیچے سے یہ بچ نہیں سکتے ہیں یا عبادی اللہ من میرے وہ بندو جنہوں نے مان لا ہے انضی ہوا ساتون یقین میری زمین وسیع ہے فا یا فا بدون ہی بندگی کرو اس میں ترغیب ہے ہجرت کی طرف کہ جن لوگوں پر زمین تنگ کی جائے عذاب لوگ مارتے پیٹتے ان کو مشرقین کفار کو فار اور وہ عبادت کول کر نہیں کر سکتے اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتے اللہ فرماتے جہاں پر تمہارے لیے زمین تنگ ہے تو وہاں سے ہجرت کرو مکے والوں کے لیے مسئلہ پیش تھا اللہ نے ان کو دعوت دی ہجرت کرو تاکہ جہاں تمہیں عبادت کا موقع ملتا ہے وہاں عبادت کرو کلف سن کا موت ہر ایک نے چکنا ہے مزہ موت کا سم میں لینا جاؤ پھر لوٹائے جاؤ گے ہمارے طرف معنی یہ ہے یہ ہجرت کرنا مشکل ہوتے نا زمینوں کو چھوڑنا پڑے گا علاقوں کو چھوڑنا پڑے گا دوست احباب رشتہ دار ان کو چھوڑنا پڑے گا اللہ تعالی نے فرمایا کیسے چھوڑنا بہتر ہے یہ تو تم ان انکوں سے چھوڑتے ہو نا تو موت جب آئے تو پھر چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے تو موت کے ذریعے سے تو ہر ایک چھوڑے گا تو اس سے بہتر ہے کہ کھلے انکوں میں اللہ کے لئے چھوڑو نا تاکہ تمہیں عجب تو مل جائے واللذین آمنوا عملوا صالحات وہ لوگ جنہوں نے ایمان نا اور نیک عامل کی لنبوہ انہم ضرور جگہ دیں گے ہم ان کو من الجنت جنت میں سے غرفا بالا خانوں میں تجری من تحت حل انہا جاری ہوں گے نیچے ان کے نیرے خالدین اپیام شرہیں گے اس میں نعم آجر العاملین بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کے لئے عمل کرنے والوں کا حاضر بہت بہتر یہ ان لوگوں کا عمل ہجرت کیا جہاد کیا اللہ نے فرمایا یہ ان کے لیے ان کے مد مقابل کے لیے فرمایا یوم شاہ من فوق اوپر نیچے عذاب ان کے لیے فرمایا کہ تجری انہار ان کے نیچے نئے بہتے ہوں گے تو یہ کون لوگ ہے ان کی کیا اوساف ہے فرمایا اللہ دینسر لوگ جنہوں نے صبر کیا رب پر توکل کرتے ہیں کیونکہ ہجرت کے ساتھ صبر کا بہت بڑا تعلق ہے مال لوگ نہیں چھوڑتے ہیں زمینیں رہ جاتی ہیں بہت مشکلات ہوتے ہیں بہت مشکلات ہجرت کے فضائل قرآن نے بہت بیان کیے ہے میں بہت فضائل ہیں اللہ نبی کے نبی نے فرمایا مہاجر کے سابقہ کا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ماں کا قبلہ بخاری کی روایت ہیں کا گناہ مٹ جاتے ہیں بہت بڑی بات ہے اس لیے کہ یہ کام مشکل ہے فرمایا کہ یہ ہجرت کرنے والوں کے لیے مین فلسفہ نقطہ ہوتا ہے وہ لبک کلور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں وہ اس ظاہری اسباب تو وہ چھوڑ رہے ہیں جو اسباب اللہ نے دیا تھا زمین میں وہ چھوڑ رہے تو اب اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھتے تو اس میں ایک ذہنی طور پر اشکال پریشانی انسان جب علاقہ چھوڑتا ہے تو کھانے کا پینے کا لباس کا بہت پریشانی ہوتی ہے نا آگے جا کے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا من لا تحمل اس کا کتنے ہیں زمین پر چلنے پیرنے والے جانور لا تحمل نہیں اٹھاتے ہیں وہ اپنے رزق کو چلتے پھرتے اللہ عرضوں اللہ رزق دیتا ہے ان کو اور وہ میں بھی <الْعَلِيم> وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے فرمایا ہجرت کرتے وقت اگر تمہیں رزق کا زمین کے گرو کا غم آ جائے یہ غم مت کرو جانوروں کو دیکھو وہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں سہارا میں جنگلوں میں نے کون سے اپنے گھر آباد کر کے رکھے ہیں کون سے رزق کے انہوں نے فیکٹریاں بنائی ہیں ان سے عبرت لے لو ہجرت کے وقت رزق کا خوف مت کرو کتنے ایسے جاندار ہیں جو اپنے رزق اٹھا کر نہیں پھرتے ہیں بلکہ اللہ ان کو رزق مہیا کرتا ہے اور پھر آخر میں سمیع اور علیم کہا کہ جو بھی تمہیں تکلیفیں دیتے ہیں ان کی عزائیں گالی گلوچ غیبتیں بکواسات وہ سب اللہ سنتا ہے اور تم اللہ سے جو بھی فریادے کرتے ہیں، وہ سب اللہ سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم حاصل ہے وہ تمہارے رزق کی تنگی کے بارے میں تمہارے مستقبل کے بارے میں جو بھی تمہیں پریشانی نظر آتی ہے سب کا علم اللہ کے پاس ہے اس عالم پر اپنا معاملہ چھوڑ دو وہ جب تمہیں کہتا ہے ایسا کرو تو کرو اس لئے کے والی میں اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے پیدا کیا اسمانوں زمینوں کو کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے فکون پھر کس طرف وہ پھرے جاتے ہیں یہ ان سے سوال کرو اور اس کو دلیل اعترافیتا کے طور پر وہ تسلیم کرتے ہیں ہاں اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں اسمان کو زمین کو اللہ نے بنایا چاند سورج کو اللہ نے اس میں مسخر کیا ہمارے لیے تو جب یہ مان جاتے ہیں تو پھر ان سے کہو کہ پھر اللہ کو چھوڑ کر کس طرف جاتے ہو اللہ کے کی توحید کیوں نہیں مانتے اللہ اللہ وہ سیر کرتا ہے رض جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے ان اللہ کل شعین علیہ یہ کہنا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے فرمایا کہ رزق کے وسعت اور تنگی اس کا تعلق ہجرت سے نہیں ہے اس کا تعلق اللہ کی مرضی سے ہے اللہ کے مشیت سے ہے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہوتے ہیں ہجرت کر کے آ جاتے خالی ہاتھ پاکستان میں کتنے مہاجرین آئے افغانستان سے آئے غریب غربا قسم کے لوگ آئے اور یہاں پر اپنا کام کاج محنت مزدوری شروع کیا ابھی وہ کروڑوں پتی ہے یہاں کے مسلمان ان سے کمزور ہے مال میں اس کی مثال ہمارے سامنے بہت بڑی مثال صحابہ کی ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے مکے کو چھوڑا تن تنہا خالی ہاتھ درحمان میں نوف رضی مشہور واقعہ کہ وہ جب آئے نبی علیہ السلام کے سامنے عصر کی نماز کے بعد حاضر ہوئے ہون پٹے ہوئے ہیں قدم پٹے ہوئے ہیں سفر کیا ہوا ہے پیدل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا عبدالرحمٰن کیسے آئے کہا اللہ کے نبی سب کچھ لوٹا کر آیا ہوں ایک بیٹا ایک بیٹی سواری جو پیسے میں نے سامان بیچا تھا وہ پیسے سب کچھ خاندان والوں نے اور مکے والوں نے لیا اور مجھے اس طرح بھیجا کہ جانا ہے تو اس طرح خالی جاؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمان جب اپ نے ایمان بچایا ہے تو کچھ بھی ضائع نہیں ہوا ہے سب کچھ بچ گیا ہے اور پھر ایک صحابی اٹھتا ہے بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی میرا گھر آ کر کے اب تقسیم کرے ادا اس کا ادا میرا دوسرا اٹھتا ہے اللہ کے نبی ان سے کہو میرے بیویوں میں سے جو یہ پسند کرے گا میں اس کو طلاق دوں گا وہ اس سے نک کر لے انہوں نے کہا مجھے اپ بھائیوں کے ہر چیز مبارک میں نہیں لوں گا مجھے بازار بتاؤ تجارت کہاں ہوتے بازار بتایا. یہاں بازار لگتا ہے تجارت شروع کیا کچھ دنوں کے بعد دیکھا نبی علیہ السلام نے, نے نکاح کیا اس کے کی کپڑوں پر شادی کے رنگ اور یہ وہ صحابی کے فوت ہونے کے بعد چار بیویاں ہیں اور ایک ایک بیوی جو آٹھویں حصے میں سمن میں وہ مال لیتے ہیں تو کتنا چودہ چودہ لاکھ روپیہ ایک ایک بیوی کے حصے میں ملا ہے وہ سے جب تقسیم کرو چودہ اٹھائیس اٹھائیس چھپن لاکھ روپیہ ایک بھی یعنی ایک حصے میں حصے میں وہ ان کو وراثت میں ملا ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کے واقعات جو نقل کیے ہیں ہمارے سامنے یہ اس مقصد کے لیے کہ ہمارا یہ ایمان بن جائے جب وہ اللہ کے دین کو ہجرت کی ضرورت آ جائے اور اس میں ہمارے اشارات ہے ہجرت صرف اس کو نہیں کہتے ہیں کہ انسان علاقہ تبدیل کرے گی یہ تو بہت بڑا ہجرت ہے نا اس سے پہلے بھی ہجرت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہاجرو مہاجر وہ ہے من حجرہ جس نے ہجرت کیا کس چیز سے جس سے اللہ نے منع کیا ہے من معاشت سے مہاجر وہ ہے جو معاشت سے کنارہ کش ہو جاتا ہے کو چھوڑنا یہ ہجرت ہے نا اگر ایک شخص حرام کا کاروبار کرتا ہے اس کو خوف ہے کہ میں یہ کاروبار چھوڑوں گا اتنی بڑی مقدار میں تنخواہ ہے اور آمدنی ہے اس کو خوف یہ ہے یہ چھوڑوں گا تو ریزر کہاں سے آئے گا بچوں کی یہ مزدوری فیس اور کالج اور اسکول یہ کہاں سے پورا کریں گے تو اب اس کے لیے ہجرت ہے نا یہ اگر اس کا اللہ پر یقین ہے بھروسہ ہے حرام کے چھوڑنے پر اعتماد اللہ پر کرتا ہے یہ اس کے ایمان کا امتحان ہے وہ چھوڑ کے دیکھ لے دیکھو اللہ تعالیٰ اس کو حلال کے دروازے کھول کے دے دے گا تو اس لیے الماجرو من ہجرا مانا اللہ عنہ من ہجرا مانا ہلو عن مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا تو اس کا ہجرت ہے یہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان کو یہ مسئلہ سمجھا دو کہ اللہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے اور وہ تمام چیزوں پر علم رکھتا ہے تو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور فراوانی سب کے لیے ہے اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے نہ کی آسمان سے پانی بس زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد ویران ہونے بنجر ہونے کے بعد ضرور کہیں گے کہ اللہ نے اللہ فرما دیجیے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی لی ہیں بل اختر لا فلون بلکہ ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتے یہ ہوتے کہ آپ اللہ کے توحید کو ثابت کرو جب اگلا تسلیم کر لیتے ہیں دلیل اعترافی کے طور پر تو آپ اللہ کی حمد بیان کرے الحمد میرا مدا تو ثابت ہو گیا میرا موزوں جتا وہ ثابت ہو گیا تو فرمایا الحمد اللہ کے لیے تعریفیں ہیں پھر اللہ نے فرمایا کی تسلیم کرنے کے بعد مان لینے کے بعد پھر یہ مانتے کیوں نہیں ہے زبان سے تو تسلیم کر لیتے سکوت کر لیتے فرمایا بلاک کروم لایا کہ لون بلکہ ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتے عقل کے بارے میں جیسے پہلے ہم بتا چکے ہیں نا عقل اس کا نام نہیں ہے کہ دنیا کے اشیاء کو جاننا سمجھنا ایک روپیہ سے دو بنانا عقل یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے اپنے زندگی کی مقصد کو پہچانے اللہ تعالی کی خلقت میں غور فکر کرنے کے نتیجے میں کہ میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں جاؤں گا تو کامیابی کی صورت کیا ہوگی ناکامی کی کیا ہوگی یہ عقل مند لوگ ہیں نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کیل کود اور تماشا ہے لہو لب ہے یہ تو وہ انت دار الآخرتا لہ اور یقیناً گر آخرت کا اصل زندگی ہے اصل ہے وہ لانون کاش کے وہ جانتے فرمایا کہ یہ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے دنیا کی زندگی تو عارضی ہے اب بیماری کے ساتھ ہے پریشانی کے ساتھ ہے نزلہ زکام کے ساتھ ہے بڑھاپے کے ساتھ ہے اور ہر طرف سے آوازیں ہوتی ہے جو جس مرحلے میں ہے اس کے لیے امتحان عورت ہے تو عورت کے لیے امتحان مرد ہے تو اس کے لیے امتحان باپ ہے تو اولاد کا امتحان اولاد ہے تو ماں باپ کا امتحان مالدار ہے تو غریبوں کا غریب ہے تو مالداروں کا امتحان ہر ایک امتحان میں پھنسا ہوا ہے اور جب اس دنیا سے چل کر حقیقی زندگی میں داخل ہو جائے دار دارالحیاوان میں داخل ہو جائے جو مستقل حیات ہے تو وہ اصل زندگی ہے فائدہ کی بہل فل کے دا الدین جب سوار ہوتے ہیں وہ کشتیوں میں پکارتے ہیں خالص اللہ تعالی کو اللہ کے لیے دعوت کو خالص کر لیتے مانا پکار خالص اللہ کو پکارتے درمیان سے واسطے سرے چھوڑ دیتے ہیں فلم بھر رہے جب ہم نجات دیتے ہیں ان کو خوشکی کی طرف جو شرکون اچانک وہ شرک کرنے لگتے ہیں پھر کہتے ہیں وہ کشتی جو ہماری بچ گئی نا فلاں بابا پہنچا تھا اس نے یہ کام کیا فلاں کو پتہ چل گیا تھا اس نے ہماری کشتی کنارے لگائی جب کے سمندر کے بیچ میں ہو تو کوئی بھی ان کو یاد نہیں آتے سیوائے اللہ کی وہ مشہور واقعہ ہے نا اکرما بن بجا کا کہ اس کے ساتھ وہ جب کشتی میں ہیں اور کشتی ان کا پانی کے موجوں نے گیر لیا لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارنا شروع کیا حالات مننا توزا نیلا ناکواہ کہنے لگا کشتی کا چلانے والا کہ یہاں کوئی کام نہیں آ سکتا ایک اللہ کو پکارو اکرما نے کہا کہ یہ تو وہی مسئلہ ہے جسے ہم دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں محمد تو یہ ہم کو سمجھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے پر وہ قابض ہو گیا ہم بھاگ کر جا رہے ہیں. تو اسی مسئلے سے تو ہم بھاگ رہے تو ایسے اگر یہی حقیقت ہے جو یہ ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں یہ تو کشتیوں کے چلانے والے مستقل تو جب سمندر کے بیچ میں موجوں میں ہم اس کو پکارے اور یہاں سے فارغ ہو کے اور خشکی پر اتر جائے تو پھر کسی اور کو پکارے یہ کون سا عقل ہے تو میں اگر اتر گیا تو میں تو ایمان لاؤں گا بہرحال اس کے بارے میں دو مشہور خوال ہے نا ایک یہ ہے کہ وہ پھر پلٹ کر آیا اور اس واقعہ کو سنایا اور نبی علیہ السلام پر ایمان لائے دوسرا واقعہ یہ ہے کہ وہ یمن میں چلا گیا پھر اس کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے خاون کے پیچھے جاتی ہوں یمن میں لیکن اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو آپ ان کو پناہ دیں گے آپ ان کو اجازت دیں گے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر آئے مکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل اس کی اہلیت چلی گئے اس کے پیچھے یمن میں اس کو دعوت دیا کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے بات کی ہے آپ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کے توحید کو قبول کرو یہ صحیح راستہ ہے تو چونکہ چوٹے تو اس کو پہلے سے لگی تھی نا سمندر کے موجوں نے اس کو سمجھایا تو تھا کہ سمندر میں پکارے تو اللہ کو خشکی پر اتر جائے تو غیر اللہ کو اس نے ایمان قبول کیا اور وہ اپنے خاون کو لے کر مکے میں آ یہ دو واقعات اس کا ذکر ہے۔ باہر كيف یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ جب خوشکی پر اتر آتے ہیں تو اذا یشرقون فرمائے لے یکفرون بما آتینہم تاکہ وہ کفر کرے اس نعمت کے جو ہم نے ان کو دی ہے ہو اور یتمتعوا اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائے فصوفا یعلمون قریبا جان لیں گے سخت وعید ہے یہ ظالم یہ بدبخت میں نے ان کو بچایا میں نے ان کو نجات دی میں نے ان کی مدد کی اب یہ کسی اور کے کاتے میں ڈالتے فلاں نے کیا فلاں نے کیا میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹہراتے یہ قریب جان لیں گے کہ ان کا سلا ان کا بدلا ان کو کیا ملے گا یہ سزا کے اقدار اولم یار کیا انہوں نے نہیں دیکھا انا جاننا ہر امن امنا یقیناً بنایا ہم نے ہارم کو امن والا وہی تخت تفناس اور اچک لے جاتے ہیں لوگ مین ان کے ارد گرد سے کیا <coughs> باطل کے ساتھ وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے ساتھ کفر کرتے ہیں فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو امن والا جگہ بنایا جس میں یہ لوگ رہتے ہیں اور اس کے ارد گرد سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے مانا ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لا رہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتے جا رہے ہیں ان لوگوں کا اس بات کا خیال نہیں ہے اگر یہ نبی سچا نہ ہوتا اس کی ترقی نہ ہوتی لوگ اس پر ایمان نہ لاتے اس کی طرف لوگ راغب نہ ہوتے یہ تو ان کے کی درس کے لیے بہت بڑا عبرت ہے ان کے لیے یہ کافی ہے کہ لوگ دڑادڑ مسلمان ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بستیاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی دعوت کو سن کر الحاق کرتے ہیں اور ان کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ ان کے لیے عبرت نہیں ہے کیا کہ یہ بھی ایمان لے آئے اور مان جائے اس مسئلے کو لیکن فرمایا کہ باطل کے ساتھ یہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں مانا تو کو چھوڑ دیتے ہیں اور شرک کی جٹے کسی کہانیوں پر ایمان لاتے ہیں امن و کون ہے زیادہ ظالم شاہ بند جس نے بنایا اللہ پر جھوٹ اور کدب بالحق یا جٹلایا حق کو لما جا آیا ان کے پاس اب اس میں دو باتیں ہو گئی نا متکل اپنے لیے بھی بات کر رہے اور مخاطب کو بھی کہ جو اپنے طرف سے جھوٹ بنا کر لائے گا اور کہتے میں اللہ کا رسول ہوں میرے اوپر کتاب کا نظور ہوتا ہے وہ تو ہے ہی ظالم لیکن جس کے پاس حق آیا ہے اور وہ حق کو ٹکرا رہا ہے تو کیا وہ ظالم نہیں ہے وہ بھی تو ظالم ہے فرمایال سفی جہن نملی کا کافرین کیا نہیں ہے جانم میں ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ کافروں کے لیے جو کافر ہیں ان کے لیے جانم میں برا ٹھکانہ ہے تکزیب کرتے اللہ کے دین کا تو یہ ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا والذین جاهدوا فینا لنهدی انهم سبلنا وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا ہمارے راستے میں ہمارے حق میں ضرور ہم دکھائیں گے ان کو رستہ راستے امن کو پر کھول دیں گے وہ ان لَمَال <محسنین> اللہ لمالمحسینین یہ قین اللہ طرح محسنین کے ساتھ ہے آسان کرنے والوں کے ساتھ ہے ضرورت کے شروع میں ہم نے جہاد کا مسئلہ پڑھ لیا تھا نا کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں تو فرمائے کہ جو جہاد کرے گا ان کے لیے اللہ راستے کھول دے گا مختلف معنی علماء نے اس کی نقل کی ہے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو ہمارے رستے میں جہاد کرتے ہماری رضا کے تالاش میں یہ مخلصین ہیں نا فینا یہ اخلاص کرنے والے تو مخلصین کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات لنا دین ایک قول یہ فضیل بن ایاس کا وہ کہتے ہیں کہ جو علم کے طلب میں محنت کرے گا اخلاص کے ساتھ تو اللہ اس کو عمل کا طریقہ بتا دے گا علم وہ سیکھتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالی اس کو عمل کا طریقہ بتا دے گا مانا اس کی عملی زندگی بن جائے گی کیونکہ اخلاص کا علم جو ہے یہ خود بخود عمل لے آتے ہیں نا نتیجے میں ایک تو ہے نا انسان علم سیکھتا ہے اس کا نام ہو جائے سند لے لیا کوئی فن بنا لیا اور اس کے لیے نوکری خطابت اور تدریسی اور اس قسم کی چیزوں کے نیت کے ساتھ وہ علم کرتا ہے وہ تو نقصان ہے یا وہ اللہ کے نبی کا فرمان کہ علماء کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور جوحال کے منہ کو پھیر دیں گے تو وہ تو علم نہ ہوا وہ تو وبار ہوا تو فرمایا جو اخلاص سے علم سیکھے گا اللہ اس کو عمل کے طریقے بتا دیں گے ایک سہل بن عبداللہ کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی شخص محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے علم سیکھنے میں تو اللہ تعالی اس کو ثواب کے رستے بتا دے گا ثواب کے رستے محنت مشقت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اجر ثواب کے رستے بتایا انسان عمل کرتا ہے نا لیکن وہ نہیں کر سکتا ہے معنی میں یہ کام کروں کہ اس میں عجر زیادہ ہیں یا اس میں اجر زیادہ ہے اللہ اس کے لیے اجر ثواب کے رستے کھول دے گا کہ اس کام میں اجر ہے اس میں ثواب ہے اس کی طرف وہ داخل ہو جائے گا تیسرا قول علماء کا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی کی حق دین کے دعوت کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر دلائل کھول دیں گے ایسا ہوتا ہے اور یہ مسئلہ تجربے سے بھی ثابت ہے جو لوگ اللہ کے دین کے دعوت کا اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ تعالی دلائل کو کھولتا ہے دلائل دہائی کے اوپر بہت سارے دلائل کھل جاتے ہیں اللہ تعالی ان کو الہام کرتا ہے ایک عام آدمی ہوگا اور وہ ایک مولوی کے ساتھ بات کرے گا اور اس کو ایسے ایسے باتیں اللہ ذہن میں ڈال دے گا کہ اگلا سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے سکھا کہاں سے ہے ہاں ہمیں ایک بات یاد آئی ایک مولوی ایک عام آدمی کے ساتھ پٹیل پاڑے میں تقلید کے موضوع پر بحث کر رہے تھے وہ مولوی ہے اور یہ عامی آدمی ہے انہوں نے کہا کہ تقلید جو ہے یہ پٹے کا معنی ہے اور پٹا جو ہے وہ اگر گلے کے گائے کے گلے میں ڈالو تو اس کو پٹا کہتے ہیں انسان کے گلے میں ڈالو تو اس کو ہار کہتے ہیں ہار کے معنی میں آتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو کتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے آپ گائے کو لے کر آؤ اور میں کڑا ہو جاتا ہوں کسی اور مولوی کو کڑا کر لیتے ہیں وہ جو پٹا ہم گائے کے گلے میں ڈالیں گے وہی پٹا نکال کر ایک انسان کے گلے میں ڈالیں گے کوئی اس کو بول دے کہ یہ ہار ہے گائے کے پٹے میں اور انسان کے گلے میں جو ہم ہار ڈالتے ہیں دونوں الگ الگ ہیں انسان کے لیے اس کا الگ تعین ہے گائے اور جانور کے لیے الگ تعین ہے آپ یہ کیسا کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ تقلید ثابت کرتے ہیں تو گائے کے لیے تو پٹا ہے اور انسان کے لیے تو ہار ہے یہ تقسیم آپ کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کر لو بس جانور کو لئے ہم ہار انسان والا ہار جو پھولو کا ہار ہے وہ گلے میں گائے کے گلے میں میں ڈال دیتا ہوں اس کے گلے میں جو پٹا ہوگا وہ آپ کے گلے میں ڈال لیتے پھر لوگ دیکھیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے اس نے اس کو کتاب دیا تھا پڑھنے کے لیے وہ کتاب اسی وقت اس کے ہاتھ سے لے لیا جو لوگ جہاں سے یعنی جب دائی بندہ ہوتا ہے نا دائی بندے کو اللہ رب العالمین ایسے باتیں اس کے ذہن میں ڈالتا ہے الہامی طور پر تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت میں محنت کرتے ہیں تو اللہ فرماتے لنحم سب لن ان کے اوپر رستے کھول دیں گے اور یہ محسن ہے تو اللہ فرماتے میں محسنین کے ساتھ ہونا میں ان کا مدد کروں گا سورت کے خصوصیات نمبر <تصفح> ایک اللہ تعالی نے امتحانات کیے اس میں ان امتحانات کا ذکر نمبر دو مثال مشرقین پر رد کرنے کے لیے نمبر تین نو علیہ السلط والس کا دنیا میں وقت گزارنا نمبر چار حجرت کی طرف ترغیب نمبر پانچ قرآن کریم کا شان یہ علم والوں کے سنوں میں محفوظ ہے دنیا سے کوئی سارے لوگ مٹا دے تو ایمان والوں کے سنوں سے نہیں مٹے گا نمبر چھ قرآن کریم بہت بڑا معجزہ ہے اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سچائی پر دلیل ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سچائی قرآن کریم، کریم کے سچائی پر دلیل ہے صورت روم پہلے صورت میں اللہ رب العالمین نے ترغیب دیا جہاد کی طرف آب اس صورت میں اللہ رب العالمین اس کا نتیجہ بتاتا ہے کہ اس سے غلبے حاصل ہوتے ہیں مظلومین کو اللہ تعالی غالب کرتا ہے نمبر دو پہلے دلائل نقلیہ اللہ نے ذکر کیا اس صورت میں عقلی دلائل تفصیل کے ساتھ نمبر تین پہلے صورت میں جہاد کا ذکر اس صورت میں اللہ نے اطمینان تسلی دی ہے مجاہدین کے لیے کہ اللہ کا نصرت تمہارے ساتھ شامل حال ہوگا سورت کا عنوان اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کا وعدہ توحید والوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم در اللہ کے نام سے جو نہایت میں بہت رحم کرنے والا ہے روم فی وهم غلبهم فی الامر المؤمنون <تصفيق> اس صورت کے شان نزول کے بارے میں جیسے کہ مشہور واقعہ ہیں نبی صلی اللہ مکے میں ہیں دعوت دے رہے ہیں اس وقت دنیا میں دو بڑے بڑے بادشاہ بادشاہتیں قائم تھی روم کے بادشاہت اور فارسیوں کے مجوسیوں کے بادشاہت رومیوں کے بادشاہ کو وہ لوگ اس وقت نام اس کا کوئی بھی ہو اس کو ہیرک کر کہتے تھے اور یہ مجوسی اپنے بادشاہ کو کس طرح کہا کرتے تھے کوئی بھی ہو جس طرح فرعون فرعون اس کا کوئی نام نہیں ضروری کہ وہ نام ہو وہ اس کا ایک لقب معرفت اب ان کے اپس میں جنگیں ہوتی تھی ان دونوں کے مجوسیوں کے اور رومیوں کے رومی جو تھے یہ اہل کتاب تھے مجوسی جو تھے یہ چاند سورج اور آگ کے پجاری تھے تو ان کے درمیان میں بہت بڑی جنگ ہوئی جنگ میں اہل کتاب نے شکست اٹھایا یہاں تک کہ وہ اٹلی کے علاقے میں مقصور ہو گئے علاقہ ان کا کافی حد تک کٹ گیا کم ہو گیا موجوسیوں نے ان کے اوپر غلبہ کیا اس بات پر مکے کے مشرقین نے خوشی بنائی نبی علیہ سلاد والسلام اور صحابہ کرام سے انہوں نے مخاطبہ کیا باتیں کی کہ جس طرح وہ مشرق یعنی ان کی نظر میں تو اچھے لوگ تھے نا لیکن وہ مشرق مجوسی غالب ہو گئے تمہاری کتاب کتاب والوں پر نصارہ پر اسی طرح ہم تمہارے اوپر غالب ہوں گے تم کو ختم کریں گے مکی سے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سابق کرام کو تکلیف ہوئی کہ کتاب والوں کے تو ہم تائید کرتے ہیں مطلق جو مشرقین ہیں ان سے ہماری دشمنی ہے کتاب والوں میں ایسے لوگ ہیں جو سمجھدار ہے وہ دین کو سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے صحابہ کے کی اطمینان کے لیے اس صورت کا نزول کیا فرمایا گلی الروم روم مغلوب ہو گئے رومی فی ادن الارض قریب کے زمین میں قریب اس لیے کا شام کا علاقہ وہ مجوسی نے ان سے لے لیا پورا علاقہ شام کا تو وہ قریب پڑتا تھا مکے والوں کو فرمایا سے غلبون وہ ان کے غلبے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے ان قریب وہ دوبارہ غالب ہو جائیں گے رومی پھر بزنی ان چند سالوں میں لہل امر ان من قبلوں من بعد۔ اللہ ہی کے لیے اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی ویوم تین افرحوں اور اس دن خوشی بنائیں گے المنونیمان والے جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتا ہوں کے بارے میں آتے ہیں کہ اس نے کسی کے ساتھ شرط لگایا تھا کہ تین سال کے اندر یہ رومی دوبارہ غالب ہو جائیں گے نبی علیہ السلط اسلام کو پتہ چلا انہوں نے کہا تین سال نہیں اس لیے کہ بزعہ کا اطلاق تین سے نو یا دس پر ہوتا ہے لہذا آپ اس مدت کو بڑھا لو ان کے ساتھ یہ مدت بڑھا لو ورنہ یہ آپ کے لیے درست نہیں ہوگا انہوں نے ان کو کہا کہ اس سے مراد سات سال ہے سات سال کے اندر اندر یہ رومی دوبارہ تمہارے اوپر غالب آئیں گے اور بالکل بائیں نہیں ایسا ہوا کہ سات سال کے بعد یہ جنگ دوبارہ زبردست طریقے سے کی گئی اور یہ ابئی بن خلف کے ساتھ ابوبکر نے یہ بات کی تھی ابئی بن خلف سات سال کے بعد رومی غالب ہو گئے اور ان مجوسیوں کو شکست دی اب اس میں ایک اور بات کی طرف بشارت اور خوشخبری کا اشارہ تھا اس دن خوشی بنائیں گے ایمان والے کیا مطلب اس دن بدر کا جنگ ہو اور بدر کے جنگ کی وجہ سے مشرقین مکہ کو شکست ہوگی تو مسلمانوں کو دو خوشیوں کا سامنا ہوگا ایک مشرقین مکہ پر غلبہ اور دوسری طرف مشرقی نے مکہ کے ساتھیوں مجوسیوں کے مغلوبیت اور رومیوں کا غلبہ یہ دو غلبے ایک دن ان کو میسر ہوگی تو ان کی وجہ سے یہ دو خوشیاں ان کو مل جائے گی ایک بدر کی لڑائی کی خوشی اور ایک رومیوں کے غلبے کی خوشی یہ ایک دن واقعہ ہو گیا اس میں ایک اشارہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جب رومیوں کے غلبے کی ذکر ہوئی ہے تو اس کے ساتھ نصر اللہ نے کہا ہے لیکن مسلمانوں کے بارے میں جہاں مسلمانوں کی خوشی کا الگ ذکر ہے بنصر اللہ یسور شاہ عزیز الرحیم اس میں اللہ کی نصرت اور مدد کی طرف اشارہ کہ ان لوگوں کا حق ہے یہ کہ اللہ ان کے ساتھ مدد کرے پچھلے کہ رومی تو اس وقت اگرچہ اہل کتاب تھے لیکن نبی علیہ السلام کے تو مخالف تھے صرف ان کے تائید پر نبی علیہ السلام خوش ہوتے تھے کہ چلو بت پرست تو نہیں ہے, ہے ان میں شرک میرے دعوت کو ابھی انہوں نے قبول نہیں کیا اور ان کے لیے بہت سارے اسباب تھے اللہ کے نبی کے دعوت کے لیے بہت سارے رکاوٹیں موجود تھیں فرمایا اللہ کی مدد کے ساتھ ینصر مایشاء وہ امداد کرتا ہے جس کا چاہتا ہے وہ والعزیز الرحیم وہ غالب ہے اور بہت مہربان ہے رحم کرنے والا ذات وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے لا یخلف اللہ الوعد نہیں مخالفت کرتا ہے اللہ تعالی اپنے وعدے سے لیکن نا ترن ناس لامون لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں اس کو اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ نے اپنے وعدہ پورا کی یہ لوگ نہیں جانتے اس کو کیا جانتے ہیں پھر من جانتے ہیں یہ دنیا کے ظاہر کو آخرتِ اور وہ آخرت سے غافل ہیں دنیا میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے نا کہ انسان حیران ہو جاتے ہیں ان کی دنیا کے مہارت پر دنیا کی چیزوں میں اتنے ماہر ہوتے ہیں اتنے ماہر اب جیسے یہ بینک والے ہوتے ہیں وہ نوٹ کو کیسے پہچانتے ہیں پانچ سو کے ہزار کے پانچ کے وہ نوٹوں کو گنتے ہیں دیکھیں گے بھی نہیں اور انگلوں کے ساتھ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دیسی ہے یہ اصلی ہے اور پورے بنڈل سے درمیان میں سے ایک نوٹ نکال کے اسے پینک دیں گے یہ دیسی ہے دیکھے بغیر انگلیوں سے پہچان لیتے یہ دیسی یہ اصلی سونار کے پاس جاؤ سونا اس کے ہاتھ میں دے دو ان میں سے ایسے ایسے ماہر ہوتے ہیں کہ ہاتھ میں سونا دیں گے تو آپ کو بتائے گا اس کا وزن اتنا ہے اس کا گریڈ اتنا ہے لیکن آخرت کے بارے میں ایسے لوگوں سے پوچھو تو ان کو وضو بھی نہیں آتے معمولی سے بات ہوتی ہے وہ بھی ان کو نہیں آتی ہے اسلام کی اس لیے کہ دین سے محبت نہیں ہے دنیا سے محبت یہ صفت مسلمانوں کی صفت نہیں ہے کہ وہ دین سے دور ہو اور دنیا کے ماہر ہو بلکہ نبی علیہ سلاد والسلام نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے دنیاوی امور میں یہ بہت سادہ ہوتا ہے مومن دنیاوی امور میں سادہ ہوتا ہے دینی امور میں باریک بین ہوتے ہیں اس پر غور رکھتے غور کرتے ہیں اس لیے فرمایا کہ وہ آخرت سے غافل ہے اور مومن تو آخرت سے کبھی غافل ہوتا نہیں ہے کیا فکر انہوں انہوں نے نے اپنے نفسوں میں میں اللہ اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت مقرر کے لیے سارے <سؤال> لوگوں میں سے اپنے ملاقات اب رب کی ملاقات سے لبتا انکار کرتے ہیں منکر ہیں سورۃ الذاریات میں فرمایا نا وفین بو سم فلا ان کے نفسوں میں خود اللہ تعالی کے توحید کے علامات موجود ہیں زمین میں دیکھو اسمان میں دیکھو اپنی نفسوں میں دیکھو پھر بھی انکار کرتے او لم یسر فیل ارض فینذرو کیف کان عاقبت الذين من قبلهم کیا نہیں دیکھا انہوں نے زمین میں چل پھر کر بس دیکھ لیتے کہ کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کانوشمین بہت زیادہ قوت والے تھے ان سے ہوا ثار اور زمین کے آبادیوں میں وہروحا اور ان کے بنانے میں اکثر اما امروہ بہت زیادہ آباد کیا تھا انہوں نے ان سے جو انہوں نے آباد کیا ہے انہوں نے زمینوں کو پھاڑا پلان زمین سے بڑے بڑے, بڑے بلڈنگیں بنائی اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے اللہ فرماتے اشد منہم قوہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ ہے باسار الارض امروہا زمین کو انہوں نے چھیر پاڑا اور اس میں تعمیرات کیے اکثر اماں امروہا زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا ہے زمین کو اب قرآن کریم کے سیاح کو آپ دیکھ لیں اور امت کے حالات کو دیکھ لیں کتنے لوگ بلڈنگیں بنا رہے ہیں سو منزل والے ایک سو پچیس منزل والے ڈیڑھ سو منزل والے اللہ فرمدیے کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے مقابلے میں انہوں نے بہت کچھ کیا تھا وجاءتهم رسلهم بالبينات ااتىت ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ فما كان الله ليذمهم ني اللہ, اللہ تعالى تا کہ ان پر ظلم کرتا ہوا لیکن كانو انفسهم يظلمون لیکن تے وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں پر انہوں ظلم کیا اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ کا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا ہے بگاڑے گا تو اپنا بگاڑے گا ثم كانا كبطل الذين صنعوا پھر ہو گیا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کیا تھا ساؤ کیا انجام ہوا فرمایا سوہا بہت برا انجام ہوا انکذبو بھی آیات اللہ یہ کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کیا ہے توکو وکانو بھی ہاں یا تھے وہ اس کا مزاق اڑھاتے جب انہوں نے برا کیا تو نتیجے میں انجام بھی ان کا برا ہوا کیونکہ عامال کا بدلہ ہے وہ جزا من جنس العمل ہوتا ہے جس سے عمل ویسے اس کا بدلہ اللہ یبدؤل خلق ثم يعيده اللہ نے پہلے بار پیدا کیا مخلوق کو پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا ثم ليه درجون پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے و یوم تقوم الساعه تو جس دن قائم ہوگی قیامت یبلس المجرمون مایوس ہو جائیں گے مجرم ولم يكن لهم من شفائهم وَلَمْ یا لَهُمْ نہیں ہوں گے ان کے لیے امن شرخا اہم ان کے سفارشی کے سفارش ان کے كَافِرِينَ سفارش ان اہم کا فرین اور ہوں گے وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے قیامت قائم ہے اب ان کے شریک نہیں ہے جو دنیا میں ان کو شریک تصور کرتے تھے وہ یقینا اولا شفاند اللہ یہ ہماری سفارشی ہے اللہ کے ہاں ہم کو چھڑائیں گے اللہ فرماتے اب ان کے سفارشی نہیں رہیں گے بلکہ وکان ہوں کافرین وہ جو ان کے معبود ہیں وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے ان کی شراکت کا انکار کریں گے کہ ہم تمہارا شریک نہیں ہیں صالحین وہ کہاں مانیں گے اللہ کے انبیاء اللہ کے صالح بندے اللہ کے ملائک وہ تو کہیں گے کہ ہم نے کب تمہاری شراکت کا وعدہ کیا تھا ہم تمہارے ساتھی ہوں گے ہم تمہاری سفارش کریں گے نہیں یہ تو تم نے اپنے خیالات سے ہمارے بارے میں عقیدہ رکھا تھا یہ تو عقیدہ شریعت کے خلاف یوم تقوم اسات و یوم یا تفر جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن ان کو الگ الگ کیا جائے گا یا تفر وہ الگ الگ ہو جائیں گے قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ تعالی ان کو الگ کریں گے وم یوم ایو المجرمون مجرم الگ مومنین الگ پھر عبادت کرنے والے اور جن کے عبادت کی گئی ہے وہ دونوں الگ الگ فَامَ الَّذِينَا مَنُوَا مِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْزَتِينَ يُحْبَرُونَ فَسْوَوْا لَوْا جنہوں نے مان لائے اور نیک عامل کی ہے فَهُمْ فَسْوَوْا فِي رَوْزَتِينَ خوشی میں ہوں گے اچھے حالات میں یخبرون۔